تھی کہ یعنی ہوں مسلمان سارے جڑے کمارے کمارپ تر نظری نظریہ لہٰذا تر قسم تقسیم تکلی طبقہ ہے جو کرتے ارب یہ بھی ہو سکتے سارے ہندوستان اکبر اپنے بال مقامات بال کلام میں اور اقبال اپنے بال کلام میں یہ ہے ترقی اچھے کو لے لو پوری بات تیسرا ٹولہ ہے نا وہ ساڈا ہے اصا ہے تردیدی تردید اصانا مکمل تردید کرو جا رہا ہوں. کیونکہ جو مادی جو سائنسی مادی علوم اور لے کے وہ ہے اس اندر نقص فائدہ ضرور ہے یہ ای سو انکار کرتے بعض مادی فوائد ہیں لیکن ہوں یہ سب خود تسلیم کر رہا ہے کہ فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں تو ہوں کسے شہر اچھے برے ہونے وہ فائدے تے نقصان دا موازنہ کیتا کیا ہے اگر فائدہ ہوے جزوی نقصان ہوگے کلی جن کو اکثر یاد ہے وہ مرادیں فائدہ ہوئے جزوی نقصان ہوئے نقصان بڑا فائدہ کام تو وہ کبھی شمار ہوگا اگر نقصان ہو کام اور فائدہ ہو زیادہ تو پھر شرع اور اقل کو ہم جب پڑھتے ہیں نا تو پتا چلتا ہے کہ شرع اور اقل میں یہ حسن چنا ہو دیکھو قرآن مزید ہوگا میرے سامنے میں تبصرہ کرا تو یہ اش کر نواں تبصرہ ہے اسلام میں رہنے والے لوگ یورپی تہذیب کے متعلق کتنے نظریات رکھتے ہیں، کتنے نظریات کے اعتبار سے کتنی قسمیں سمجھ لگی للناس کہ چاند منفاطیں اس کے اندر ہیں وہ اس محم اکبر فی الحمد گیا ہے گناہ کیوں گیا ہے دیا جڑا شراب ہے نشا اسل جیسیمتی جوا جاس پہلے جھگڑا اور مال جیسی قیمتی شا بغیر کسی تو چاٹ جائے ہو جاندی ہے کسی کو حاصل ہو جاتی کسی ہوں یہ مطلب ہے اخلاقی یہ جا شراب ہے اس دے اندر نقصان ہو گیا انسان دا تبعی یہ ادھر ہو گیا اخلاقی یہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو اخلاقی ہو گیا مال زیادہ مال مالی نقصان اخلاقی نقصان جس کا مطلب اتنا قرآن پاک اصول نکلتا ہے اگر کسی چیز کے اندر فائدہ ہو فائدہ ہو مادی تب لگ لیکن نقصان اخلاقی اور دینی ہو تب بڑی چیز کو نقصان پہنچتا دوسرے لوگوں بڑی چیز کو نقصان ہو یعنی نقصان زیادہ ہو بار کیفیت کے تو اس کو مضموم قرار دیا جائے گا لہذا مز... کسی چیز کے مضموم و محمود ہونے کا معیار اس موازنے کے بعد یہ سامنے آتا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی دی... م... کسی اہم چیز کے لیے اگر مضر ہے تو مضمون قرار دو اگر کوئی معمولی نہ... یعنی دوسرے لفظوں میں اگر نقصان معمولی ہے تو قابل برداشت ہے اگر نقصان غیر معمولی ہے تو پھر برداشت <تصفيق> زیادہ اس کو معلوم کرا دیں اسی وجہ سے اس کو حرام دونوں کو حرام کرایا گیا شراب کو اور بیو کو کبھی را تھا لیکن اس سے جو ہمیں اصول سامنے آ گیا یعنی فائدہ آگے ضابطہ وہ یہی سامنے آتا ہے کہ جس چیز کا نفع نقصان تمہیں معلوم نہ ہو اس کے اندر دیکھو ان کے اندر موازنہ کر کے دیکھو کہ نفع جو ہے وہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے نفع زیادہ ہے نقصان کم ہے تو محمود کو اگر ہے تو مضمون کو اب ہم دیکھتے ہیں سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی کو کسی اصول اور ضابطے کے تناظر میں تو ہم دیکھتے ہیں جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے فوائد محض جزوی اور نقصانی ہیں کہ محض جزوی سہولتیں یعنی سہولت ہے سہولت ہے کہ نفوس کو سہولت پہنچی لے کر ان کے نقصان آپ کیوں ہیں کیا پہلے نمبر پر دینی ہیں دوسرے نمبر پر اخلاقی ہیں اے دل کے لیے موت مشینوں کی کے تجربے اور مشاہدے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اکبر نے تو اس سے بھی بڑی بات کر دی تہے آب ہے معاشی تھی نئی دنیا کی جاتی اب دیکھو مجھے یہ جی پنکھا مل گیا اس کے نیچے ہوا لے رہا ہوں آپ سے بیٹھ کر ہوا لے رہے اب اس سے مقصود کیا ہے پسی نا خوش کرنا ہے آرام سے سونا ہے کہ چلو ہمیں یہ سہولت ہے یہ نفس کو تناؤ میں نفس یہ تنا کیسے نا با نفس کو نزلہ کو خوش خوش رکھنا نفس کو سہولت میں رکھنا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ آپ یہ جو ایک جزوی فائدہ لے رہے ہیں سہولت پسینہ خشک کرنے کا اس ظالم نے کتنے لوگوں کے پسینے کیا خون خشک کیے اور جلا دیے پھر تمہیں یہ پسینہ خشک کرنے کا ادھر خون جلا رہا ہے دین پیر پہلے نمبر پر یہ سائنس دنیا میں آئی آتے ہوئے اس کی جنگ ہوئی مذہب کے ساتھ نیچریت نیچریت اور مذہب کی جنگ ہو گئی لا لادینیت اور دین کی جنگ ہو گئی دین ختم ہوا لا دینیت غالب ہو گئی اس لونڈی نے پہلے قدم اس طرح رکھا ہے تمہارے گھر میں بے شا, بے شا. دنیا کے گھر میں سمجھ نہیں آپ پھر آپ جب دین ختم ہوا اخلاق تباہ ہو گئے اخلاق تباہ ہو گئے انسانی اخدار ختم ہو گئی حیا انسان محبت وغیرہ ہمدردیاں ساریاں ختم ہے دل کے لیے موت مشین پھر جدو یہ فیکٹری کا نظام قائم ہوا تو دے ظالما نے جو انسان کی مزدور کے جی چوسے نے خون جی تباہ دا دین ایمان وہ تزدور نچ کے وقت ہے مزدور، مزدور خوشحال درجے خوشحالی نو دن بن چھو رہے زیادہ تو زیادہ خوشحالی آپ کر دوسرے لفظوں میں امیر امیر سے امیر کار غریب غریب سے غریب ہو رہا ہے اور معاشی مساوات یہ ضروریات زندگی ہیں ان کے اندر مساوات یہ ضروری ہے اسلام کے اسلام کا مقصود اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم نے معیشت اس طرح تقسیم کی کہ آدھی دنیا میں کوئی بندہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا اور حضرت امام مہدی پھر اسی نظام کو دوبارہ دہرائیں دو گے تو جب ہم اس میں اصول اور ضابطے کو اپناتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کسی چیز کا نفع نقصان معلوم نہیں ہے مطلب یار میں کون کی مثالیں دیتا ہوں یہ سگریٹ معلوم نہیں اچھی ہے کہ بری ہے اب جب لوگوں کے سامنے آ کہ یار یہ کینسر لگاتی ہے اور دل کی بیماریاں لگاتی ہے ایمان سے بتاؤ کوئی صاحب عقل بندہ اس کو اچھا کہہ سکتا ہے جس. کہ خود حرام, زیادہ خود بھی کہتے ہیں یار بری چیز ہے سمجھیں تو معلوم ہوا کہ یہی معیار اور اصول اور ضابطہ رکھو ہر طرف جہاں تمہیں کسی چیز کے متعلق معلوم نہیں کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے اس کے نفع نقصان تو دیکھو موازنہ کرو نفع کم ہو اور یاد رکھو کہ جب دینی اور دنیاوی نفع نقصان کا تقابل ہو مسئلہ کہ دینی نقصان ہو کسی چیز میں اور دنیاوی فائدہ اس کو شریعت اور عقل ہو اچھا نہیں کہہ سکتے वाँ वाँ। کیوں دین اہم چیز ہے کیوں اہم ہے ہے کہ دین جو اس کی جزاک اس کی جزا یا جنت ہے یا دین کی جزا کیا ہے تو وہ جزا انتہائی ہے وہ انتہائی جزا بتا رہی ہے کہ دین کا نفع نقصان جو یہ بہت ہی بڑا نفع نقصان شمار ہوگا اس وجہ سے کہ جس نفع ہے دین میں تو جنت جزا نقصان ہے. ہے دین میں تو دودھ جزا <متنم> اور دنیا میں اگر نفا نقصان ہو تو پھر جنت اوزک ہو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر کسی کے ادھر روپیہ لوٹ مطلب ایک مطلب گر پڑے ہیں نہیں تو نہیں ہوگا کہ کیا مت گن اس کو جانم دی جائے یا گر پڑے <متنم> ہیں تو اس کو جنت دی جائے نا. دنیا بھی نفے نقصان پر جنت دوزک جزا جو ہے وہ مرتب نہیں ہوتی اب سمجھ آ گئی روحانی اخلاقی اور دینی بالکل بالکل یہ جو نقصانات ہیں یا نفع منافع ہیں ان کے مقابلے میں اگر دنیاوی نقصانات اور فوائد آ جائیں تو ہم نے دینی کو مقدم رکھنا ہے اخلاقی کو مقدم رکھنا ہے روحانی کو مقدم رکھنا ہے اب جب ہم نے دیکھا کہ سائنس روحانیت یہ خود کہہ رہا ہے لکھا ہے نا روحانیت کے بیڑا گر کرتی ہے لیکن اس میں غلطی ہے یہ کہہ رہا ہے وہ اس کے جو ادھر سے جو کچھ جو تعزیب ہے مغرب اغربیہ جو ہے پھر اس کے دو حصے ہیں وہ ایک ہے بلا پھر وہ کہتا ہے روحانی بول وہ اتھے کیوں ڈومرے میں پیدا ہوا ہے بے وقوف ہے یہ نہیں سمجھتا پا بھی جہاں کہہ رہا ہے روحانی پاسا یہ دس بھائی ایسا تیرے نال کلام کرنا اس مسئلے یورپ میں روحانیت نقصان کیوں چلو تری سبر و تقسیم کے ساتھ آ جاتے ہیں جو ادھر روحانیت ختم ہوئی اور مذہب ختم ہوا انسانی اقدار و اخلاق ختم ہوئے انہیں اسباب مذہب سی یا یہی مادہ مطلب تو ہے نہیں کیونکہ پہلے تھا اخلاق تھے اب پیچھے کیا رہ گیا سبر کیا نا ہم نے تو نے بتا دیا کہ اخلاق کو تباہ کرنے والی چیز یہ مادہ ہے تو جب یہ مادہ ہے تو اس کا مطلب ہے مادے کا لازمی نتیجہ یعنی مادے کا لازمی وشو کیا ہوا یعنی ان کے سائن جو ٹیکنالوجی ہے اس کا لازمی وشف پرانی نقصان ہو گیا ڈبل yes, زم پایا جائے گا لازم پایا جائے گا yes. نہیں پایا جائے گا جب جہاں تمہارے پاس جب یہ پایا جائے گا وہ نقصان آنے پائے جائیں گے بات ختم ہوگی پچھڑا تھا یہ نقص پرست گا. اصل گل ہے یا یورپ نو دی... یورپ نے دی... ترتیب یورپ کی تقلید کرنے والے مطلق کافر ہو جاتے ہیں भी भी भी भी یورپ کی تنقید کرنے والے ان کے دا میں فنڈس جاتے ہیں اور پھر وہی نتیجہ جا نکلتا ہے یورپ پر یورپ تر... کی ترتیب کرنے والے یہ ہر طرح محفوظ ہوتے ہیں اور قرآن سے آپ ماشاءاللہ کاش کے شنقیتی بیٹھا ہوتا علامہ بیٹھے ہوتے اکبر اللہ آبادی بیٹھے ہوتے نا چیز یہ خطاب کرتا اور کہتے کمال اللہ کے فضل سے میرے سو پتا نہیں کلب یہ میرے دل کے اندر پتلے سمجھ لگے پرانے پاک بھر مارا ہے ان تک میں لو اتت سب لا مر روم شہیا فرمایا یہود نشارہ کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں دے گی اس صورت میں صبر اور اچھا اب دیکھو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تقوی میں صبر نہیں ہوتا تقوی تو جامع لگ جائے تو تقدیم اہم کی وجہ سے کیونکہ مقصود یہاں تمبی تھا اس بات پر کرنا کہ صبر کہتے ہب سے نب کہ نفس کو تکلیفوں پر قابو کر کے رکھو تک صبر ہمیشہ سائنس کا کیوںکہ سمان سہولت دینا تو سہولتوں سے سبر تھوڑا ہونا اللہ نے فرمایا وہ مسلم وہ اشارہ اسی دور اور اسی کی طرف ہے یہ حالات تمہارے اندر پیدا ہونے تھے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی تمہاری اس طرح فرما دی کہ یہ سارا سادشوں تک جال بچھائیں گے اور جال بھی ہم رنگے زمین بچھائیں گے تمہیں محسوس نہیں ہونے پائے گا کہ جال ہے یا نہیں ہے دام ہے ہم رنگے زمین جس کو کیا پرند کو نظر نہیں آتا جانور کو نظر نہیں آتا کہ گڈو کے زمین پہ رنگ چاہتا تو اللہ تعالی نے فرمائن اگر تم صبر کرو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سہولتیں تمہیں دینا چاہتے ہیں یہود رارا ان کی چال ہے سازش ہے ان سہولتوں کے ذریعے تمہیں پھنسانے کی اب تم اگر صبر کرو اور پھر تباہ اختیار کرو تو ان کی سازش تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے نارائے نارائے دل دل ناردن اب ان کی سازش کس کس چیز کے خلاف ہے ان کی سازش تمہارے پہلے نمبر پر تمہارے تین کے خلاف ہے تمہاری حکوم حکومت اسلام سیاست تمہاری کے خلاف ہے uh. تاکہ حکومت اسلام کائن منسوخ آئے سمجھ بات جسد، جسد. تمہارے کی تمہارے اخلاقیات اخلاق کے خلاف ہے انسانی اقدار کے خلاف ہے تمہاری جانوں کے خلاف ہے تمہارا مال لوٹنے کی سازش ہے یعنی ہر طرح لا یا, یا الو نقم تمہیں کسی طرح بھی فساد اور تباہی میں مبتلا کرنے میں قصر نہیں کریں گے جب نہیں چھوڑیں گے تو قرآن اب ہر طرح کی ان کی سازش ہے مال جان دین، ایمان، یا سیاست ملک ہر طرح کے معاشی معاشرتی ہر طرح کی ساتھ سے انہوں نے ہمارا خلاف کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جس سائنس اور سہولت کی طرف تمہیں وہ بلا رہے ہیں تم اپنے آپ کو صبر میں رکھو کون سہولتوں کی طرف نظر مت اٹھاؤ سالسوں سے محفوظ نہ ہو جل کر جو تیتی اے پیڑی نیتی بھڑی کیتی تا اے تفسیر لکھ کے تو مسلمانوں قتل کر گیا تا بال آتا ہے کسے خبر کے سفیر نے ڈبو چکی بگی ہو سوفی وہ شاعر اے پیڑی سوچ والی گل کر گیا اے اپنی نسل آپ مار گیا توں مر گیاتوں چلا کے کر مسالا یہ دس بھی جڑا یورپ کے اندر تہذیب یورپ نے دو یوگ بنا نہیں ایک بار ایک نافیہ کیا دے دب دس کی زر دیت کی تحریب یورپ تو کا مذہب ہے نہیں لیا مذہب ہونا باطل ہو گیا جی سابت ہو گیا تقریر کرا یہ موضوع میں پیش کرا کہ یورپی تحزیب قابل تقلید یا تنقید یا ترقی مسلمان تقسیم ہیں ایک طبقہ تقلید علاقہ تنصیل ہے نہ چیز کا جڑا حضرت صاحب آ تیار کیا ہے اور پرانے مجید کی ترتیب والوں کے ساتھ ہے پہلے کے ساتھ اگر اقبال تنقید کے درپے ہو, فرم کرو اقبال کا نظریہ تنقید کا ہے تو اقبال کی خطا ہے بہت بڑی تو اکبر ساری زندگی دی جوت رہا خوش ہوا کہ گنڈویا تو فسان واسطے وہ پچھوا نہ یہ پھر ایسے ہے ایک ہوتا ہے مؤثر ایک ہوتی ہے تاثیر کیا اثر کی اجازت دینا اور اثر سے بچانا یہ کیسی ممکن ہے کسی کو کہنا نشا استعمال کر لیکن نشے ہی مت کسی کو کہنا آگ میں جا لیکن جلنا نہیں کسی کو کہنا کفر اختیار کر لیکن کافر نہیں بننا کسی کو کہنا چکلا کھول لے لیکن بےکارتری بننا یہ ممکن ہے بولے نظام عادی کے اندر تو ممکن نہیں خرچ عادت کے طور پر ممکن ہو سکتا ہے اور ہم عادی جہان کے اندر پہلے ہوئے کرانا کرامت خرچ عادت کے بنتا ہے نا معلومات یہ خلاف حرق عادت کے طور پر جائز ہو سکتا ہے نظام عادی کے اندر جائز ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں تائید الہی اللہ کی مدد ہے کہ ایسی باتیں آپ کو پوری دنیا کی کسی کتاب میں لکھتی رہنی ہے ریاض اور لبڑ علم مزید ہوتا اشرف کوڑے فلانے کوڑے جہلو پتا نہیں علموں نہیں پتا علم حقیقت شناسی کا نام شناختی علمداری پڑی تھی اعتقاد جاگن مطابق لنواقع ثابت غیر قابل تشکیل غیر قابل زوال اور میں کیا کیا میرے اللہ نے دیکھی تھی گل کہ علم ہے حقیقت شناختی نام ہے جڑا حقیقت نہیں جانا اللہ تعالی بے قرآن پاک کے جڑا حقیقت نہیں جانا اللہ دوبارہ تعالیٰ, تعالی ایک حقیقت نہ جانے تا جاہل. حقیقت جان دے کرے, کرے تا بھی جاہر اللہ تعالی قرآن مسجد اور اسلام دندر دو شخصوں جہل قرار دیکھ حقیقت جانے نہ ہر بندہ جاننا بھی جاہل بندہ ہے مر ہوں مدینہ شریف ہے مگر جی ہندوستان دوسرا جان کے عمل نہ کرے ہوں ایک بندے کو اکا ہے جان کے جا رہا ہوں نہ تیرا کا لیکن جو شہر سے مقصود ہوتا ہے جب وہ شہ کا مقصود شہ سے جو مقصود ہے اس کو انسان دیدات رشتہ چھوڑ دے اور حاصل نہ کرے وہ شاید کالدم کراتا ہے مجھے پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرمایا استعمال نہیں کر رہے تو جس مقصد وہ مقصد پورا نہیں کر سکتا حقوبات امتیاز نہیں کرتے تو عقل ہے نہیں لا جا تقلید یا تقسید یا تر تردید یہ ترتیب آخر چ رکھنی ہے کیونکہ مقصد ہے تقلید ہے یا تنقید ہے یا ہے؟ دنیا کا نایاب، ترین مثال را رابطہ کرے ان سروحانی میرے دیکھ حقیقت پولیے کہ آپ خود کو دلوقع وجود بالکل وجود آپ کے ساتھ چل رہا ہے تعینات کے باطلی سیاست کے حاکم اس کو خود کو وجود کے ظاہری نظام کا حاکم اس کو خلیفہ یا امیر المومن کہنا حاقم جڑا یہ ہوتا ہے یہ معاملہ ناراضگی آئیے وجود اور میں جانا اس باہر نکلنا دوسری میری جمنی آپ روئے حضرت صاحب نے ترسا ترس آیا دعا دی جان درخوا یا اما جی فرمانے کر کیتا ہے یا حضرت صاحب یہ واپس کیتا کیا اور میں ایک ہوں انہاں دی نصیب نظام دے اور وہی وجہ ہے جڑا اپ وجود مخالفت شدیدا حکومت کے باوجود ڈریا کھڑا وجہ ڈریا کھڑا کہ عمر صاحب اندر بیٹھے نے خبردار ڈرے نہیں لگ رہا وسیم صاحب کوئی اتنے کلوانے کا نہیں جیوانی ویچ کے تپلو حکومتا پہ اس مرد خوردنی تسلفل کچھ ثابت ہو جائے یقین اور باقی فروع جی قابل سے یقین یاد رکھنی ہوتا ہے مائBrushas م다가 مائBrushas مائLee مائBrushas مائBrushas مائچ مائچ میں پکڑ آیا؟ کچھ ہاں؟ کیوں آیا ای جاندہ میرے ای مالک نے رشتہ میرا مضبوط کرایا دکھایا گیا سارا باقی دوسرے جہاں نے بمار سنے تھی لاہور چا علاج ہو چکا ہے اس بےوشی دی حالت دی بے علی پور شریف آپان چھوٹے حضرت صاحب جا بیملے سامنے میں حضرت صاحب چھوٹے فرما دن یا میں لائے میرے کوئی کرنٹ وجہ ات پے ہرکڈ ہاتھ مارتے سن فرمانے سن میرے محمد فرمائے تجی پھر اگلے نو ہاتھ مارتے سن کانڈے فرمان سن میرا محمد فرمانے یعنی حضرت صاحب نے ایسے حضور سرکار کا جلوہ سامنے کر دے حضور سرکار ان جو پرما رہے ذائق کرا چھوٹے ہوش ہے وہ کیونکہ غیر مارم سی باقی مارم سن بی ساری بھن سن پر سن ان جائے ہاتھ نہیں مارا ایسا بیٹھا گل کی بیان کرنٹ لگا تجربے مشاہدے طاقت ایڈے شدید مخالف جہاں نہیں مخالف ماری جی مخالف نے بچا کو میرا پنجا لوایا جنرل مشرف لوا کے میں گیا دہشت گرد دہشت گرد مرضی بام جو وجہ کسی تھانے چوک لے جان کسی نے پوچھنا بابا یہ نمبر آیا چل آخر کھلے کھا کے نکلے پاکستان <laughs> <laughs> جنرل مشرق صاحب <laughs> <laughs> گھر مزے پکا جیل جائے گا کیوں جائے گا کہ حکومت بن گئی گنجے کی تو گنجیا تو مخالفت ہوں شریر کیونکہ گنجا دونوں گنیاسی گنجا وہ شراب جاسپریم کوٹ والا بچا ہے وہ بھی مخالف حکومت مخالف ادھر ادلیا مخالف انتظامیہ یہاں دونوں رب شریف جسل آیا ماما چلتے پسی رتنا جی باقی اللہ تعالی قرآن پا کے اللہ فرمان بے شک انسان البتہ شکر ہے بہت نہ شکر ہر بندہ نہیں ویکتے ایک مار یا ہائے بس رب میرا کوئی کھ رکھا سو میرا تو تزکیا کرنا پندرہ سلوکیے بدلنا پندرہ لہذا کرم فصل نہ اسلے تکلیف برابر اتنے بھی شکر یا کم از کم ادھر شکر کرسی راحت تے شکر تکلیف دے سبر تو اس رابط ترقی ہر حال شکر یہ وقت آداب مسالا نا لگتا ہے نا خدا تک او حقیقت جو او ہے. بارے بارے خیال صاف صاف کریں نظر تے حال خود اللہ فقیر رب کو لین کا کی طریقہ ہوں یہ طریقہ نہیں تلط کر فکیر اللہ جڑا ہے نا شرط نا کرم کر دے آپ مچا می نوا دین مار ساڈے پچھے تنا میرے پن تو جو اچان چاہنے تیسے اپنا ہوسانے چاہتے ہیں کبھی اتنا آخر دے پیر دبا تو شروع ہو گیا ان, رکھنا پہنا کیوں کہ ہے وہ حکیم اے بھی حکیم اس حکیم دے کا مدر جو ہوگا حمت حا پہ جیسا بندہ پہلا شیر ہی نامراج چی پڑھ دیا لیکن نفس ہجاب لالی سارے جی. कش, کامل مرشد پڑھ پڑھ رہے جی پوسرا ہوں کیا آزما چاہتے یار جی میرے بارے بدگمان رکھ لے تو بری نیت لینا پے سائز کا کہ حوصلے دن اتنا رکھنا پندرے کہ میرے میرا خیر خاص زیادہ ہے میری زیادہ نفس نا پڑھانے نقصان دے گیا میں ہوں تین دسا اللہ بزرگ سی ہے کریبی بارے مجھے بس وسا آ گیا خدا کوئی حضرت میں وہ بس وسا جی طریقے کڈیا نہ میں سوچ نہیں سوچا بیٹھے نے وہ بندہ ہی ایسا ہے بیٹھے صرف کوئی گل نہیں کوئی بات وہ بندہ ایسا ہے کہ فلاں جگہ عورت ننگی آ کے مینو سمجھ آئی بھی یہ کیوں گل چڑیاں کڑیاں ہیں انہیں ادھر روحانی تصرف کیا ادھر گلان کی کہ دی دی بہت اللہ حقوق ٹکرا ختم ہو جانے دو بچیاں لے گیا پتر بچا چکے حالانکہ پتر پہلے بمار ہوا لیکن یہ آئی و نقصان میرا وہ دنیا ہے دین ہی میرا فائدہ ہو گیا کہ میرے انتہائی تمبی آ گئی تمبی آ گئی شکرنا ہو گیا غفلت لگا غفلت دور ہو گئی اللہ نو قدمی دکھو جو فرمائی جان سے رائے نہیں کر اللہ سمجھ آتا سب کا سب کا